پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ هل يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری نشانیوں اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ان کے عمل برباد ہو گئے انہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو کچھ وہ دنیا میں کرتے رہے تھے اور موسا کی قوم نے ان کے ٹور پر جانے کے بعد اپنے زیورات سے ایک بچھڑا بنا لیا وہ ایک جسم تھا جس کی آواز گائے کی تھی کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ ان سے کلام نہیں کرتا اور نہ انہیں کوئی راستہ بتاتا ہے پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ ظالم تھے ولما سقط في ايديهم ورؤوا انهم قد ضلوا قالوا لن يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين اور جب انہیں شرمندگی ہوئی اور انہوں نے دیکھا کہ وہ گمراہ ہو گئے یا وہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہیں کیا اور ہمیں نہ بخشا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے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 اور جب موسا غصے اور رنج میں بھرے اپنی قوم کے پاس واپس آئے تو ان سے کہا میرے جانے کے بعد تم بہت برے جانشین ہوئے ہو کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے منہ مو موڑنے میں جلدی کی اور انہوں نے تورات کی تختیاں زمین پر ڈال دیں اور اپنے بھائی کا سر پکڑ لیا اور اسے اپنی طرف کھینچنے لگے اس پر ہارون نے کہا اے ماں جائے بےشک ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور وہ مجھے قتل کرنے پر اتر آئے تھے چنانچہ تُو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے اور مجھے ان لوگوں کے ساتھ شامل نہ کر جو ظالم ہیں۔ اب چلتے ان آیات کی تفسیر کے طرف اس میں آیات الہی کی تکزیب اور آخرت کا انکار کرنے والوں کا انجام بتلایا گیا ہے کہ چونکہ ان کے عمل کی اساس عدل و حق نہیں ظلم و باطل ہے اس لیے ان کے نام اعمال میں شر ہی شر ہوگا جس کی کوئی قیمت اللہ کے ہاں نہ ہوگی ہاں اس شر کا بدلہ ان کو وہاں ضرور دیا جائے گا پھر علیہ سلام جب چالیس راتوں کے لیے کوہے تور پر گئے تو پیچھے سے سامری نامی شخص نے سونے کے زیورات اکٹھے کر کے ایک بچڑا تیار کیا جس میں اس نے جبریل کے گھوڑے کے سموں کے نیچے کی مٹی بھی جو اس نے سنبھال کر رکھی ہوئی تھی شامل کر دی جس میں اللہ نے زندگی کی تاثیر رکھی تھی جس کی وجہ سے بچڑا کچھ کچھ بیل کی آواز نکالتا تھا اس میں اختلاف ہے کہ وہ فلوا کے گوشت پوشت کا بچڑا بن گیا تھا یا تھا وہ سونے کا ہی لیکن کسی طریقے سے اس میں ہوا داخل ہوتی تو گائے بیل کی سی آواز اس میں سے نکلتی بہوالے ابن کثیر پھر ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں کہ موسا علیہ السلام جب چالیس راتوں کے لیے کوہ طور پر گئے تو پیچھے سے سامری نامی شخص نے سونے کے زیورات اکٹھے کر کے ایک بچھڑا تیار کیا جس میں اس نے جبریل کے گھوڑے کے سموں کے نیچے کی مٹی بھی جو اس نے سنبھال کر رکھی ہوئی تھی شامل کر دی جس میں اللہ نے زندگی کی تاثیر رکھی تھی جس کی وجہ سے بچھڑا کچھ کچھ بیل کی آواز نکالتا تھا اس میں اختلاف ہے کہ وہ فلوا کے گوشت پوست کا بچھڑا بن گیا تھا یا تھا وہ سونے کا ہی لیکن کسی طریقے سے اس میں ہوا داخل ہوتی تو گائے بیل کسی آواز اس میں سے نکلتی بہوال ابن کثیر اس آواز سے سامری نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا کہ تمہارا معبود تو یہ ہے موس علام بھول گئے ہیں اور وہ معبود کی تلاش میں کوہے طور پر گئے ہیں یہ واقعہ صورتحا میں آئے گا پھر سقیعدی محاورہ ہے جس کے معنی نادم ہونا ہے یہ ندامت موسٰ علام کی واپسی کے بعد ہوئی جب انہوں نے آ کر اس پر ان کی زجر و توبیخ کی جیسا کہ صور طاہا میں ہے یہاں اسے مقدم اس لیے کر دیا گیا ہے کہ ان کا فعل اور قول اکٹھا ہو جائے باوالے فتح القدیر پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کر دیکھا کہ وہ بچھڑے کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں تو سخت غضبناک ہوئے اور جلدی میں تورات کی تختیاں بھی جو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر عطا کی تھیں نیچے ڈال دیں اور ایسی حالت میں یہ فعل سوئے ادبی نہیں کیونکہ مقصد ان کا تختیوں کی بے ادبی نہیں تھا بلکہ دینی غیرت و حمیت میں بے خود ہو کر غیر اختیاری طور پر ان سے یہ فعل سر زد ہوا سرزد ہوا پھر حضرت ہارون و موسٰ علیہ السلام آپس میں سگے بھائی تھے لیکن یہاں حضرت ہارون علیہ السلام نے ماں جائے اس لیے کہا کہ اس لفظ میں پیار اور نرمی کا پہلو زیادہ ہے پھر حضرت ہارون علیہ السلام نے یہ اپنا عذر پیش کیا جس کی وجہ سے وہ قوم کو شرک جیسے جرم عظیم سے روکنے میں ناکام رہے ایک اپنی کمزوری اور دوسرا بنی اسرائیل کا انعد اور سرکشی کا وہ انہیں قتل تک کر دینے پر آمادہ ہو گئے تھے ایک اپنی کمزوری اور دوسرا بنی اسرائیل کا انعات اور سرکشی کہ وہ انہیں قتل تک کر دینے پر آمادہ ہو گئے تھے اور انہیں اپنی جان بچانے کے لیے خاموش ہونا پڑا جس کی اجازت ایسے موقعوں پر اللہ نے دی ہے پھر میری ہی سرزنش کرنے سے دشمن خوش ہوں گے جبکہ یہ موقع تو دشمنوں کی سرکوبی اور ان سے اپنی قوم کو بچانے کا ہے پھر اور ویسے بھی عقیدہ و عمل میں مجھے کس طرح ان کے ساتھ شمار کیا جا سکتا ہے میں نے نہ شرک کا ارتقاب کیا نہ اس کی اجازت دی نہ اس پر خوش ہوا صرف خاموش رہا اور اس کے لیے بھی میرے پاس معقول عذر موجود ہے پھر میرا شمار ظالموں مطلب مشرکوں کے ساتھ کس طرح ہو سکتا ہے چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اور اپنے بھائی ہارون کے لیے مغفرت و رحمت کی دعا مانگی پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ موسیٰ نے کہا اے میرے رب تو مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما اور تو سب مہربانوں میں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اور تو سب مہربانوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے ان اتخذوا العجل غضب من ربهم الحياة الدنيا نجز بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا جلد ہی ان کے رب کا غذب ان پر آن پہنچے گا اور انہیں دنیا کی زندگی میں ذلت نصیب ہوگی اور ہم بہتان باندھنے والوں کو ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے برے عمل کیے پھر ان کے بعد توبہ کی اور ایمان لے آئے بے شک آپ کا رب اس کے بعد ضرور انہیں بخش دے گا کیونکہ وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے اور جب موسا کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے تورات کی تختیاں اٹھا لیں اور ان کے مضامین میں ان کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنی جو اپنے رب سے ڈرتے تھے واختار موسى إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإيايا أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء اَتَوَلينا فَغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ وَاخْتارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا وَاخْتارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِن قبل وإياي. ربي لو شئت اهلكتهم من قبل وايا يا تهلكنا بما فعل السفهاء منا ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء ات ولينا فاغفر لنا وارحمنا وات خير الغافرين اور موسى نے قوم ستر آدمی ہمارے مقررہ وقت پر کوہے تور پر توبہ و استغفار کے لیے چنے پھر جب ان کو زلزلے نے آ پکڑا تو موسا نے کہا اے میرے رب اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے ہی انہیں اور مجھے بھی ہلاک کر دیتا کیا تو اس کی وجہ سے ہمیں ہلاک کرتا ہے جو ہم میں سے بے وقوفوں نے کیا یہ تیری طرف سے آزمائش کے سوا کچھ نہیں تو اس آزمائش سے جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے تو ہی ہمارا کار ساز ہے لہذا ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما اور تو ہی بہترین بخشنے والا ہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف اللہ کا غضب یہ تھا کہ توبہ کے لیے قتل ضروری قرار پایا اور اس سے قبل جب تک جیتے رہے ذلت اور رسوائی کے وہ مستحق قرار پائے پھر اور یہ سزا انہیں کے لیے خاص نہیں ہے جو بھی اللہ پر افطلاع کرتا ہے اس کو ہم یہی سزا دیتے ہیں پھر ہاں جنہوں نے توبہ کر لی ان کے لیے اللہ تعالی غفور و رحیم ہے معلوم ہوا کہ توبہ سے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے بشرط یہ کہ خالص توبہ ہو پھر نسختی یہ ہے فرتون کے وزن پر بیمانہ مفعول ہے یہ اس اصل کو بھی کہتے ہیں جس سے نکل کیا جائے اور نقل شدہ کو بھی نسخہ کہہ دیا جاتا ہے یہاں نسخہ سے مراد یا تو وہ اصل الواع ہیں جن پر تو لکھی گئی تھی اور صحیح بات یہ ہے کہ وہ تختیاں ڈالنے سے نہیں ٹوٹی تھی کیونکہ آگے چل کر آتا ہے کہ حضرت موصل السلام نے ان تختیوں کو اٹھا لیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تختیاں ٹوٹی نہیں تھیں بہرحال اس کا مرادی مفہوم مضامین ہے جو ترجمے میں اختیار کیا گیا ہے پھر تورات کو بھی قرآن کریم کی طرح انہی لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت قرار دیا گیا ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں کیونکہ اصل فائدہ آسمانی کتابوں سے ایسے ہی لوگوں کو ہوتا ہے دوسرے لوگوں نے تو چونکہ اپنے کانوں کو حق کے سننے سے آنکھوں کو حق کے دیکھنے سے بند کیا ہوا ہوتا ہے اس لیے اس چشمۂ فیض سے وہ بالعموم محروم ہی رہتے ہیں پھر ان ستر آدمیوں کی تفصیل اگلے حاشے میں آ رہی ہے یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے ستر آدمی چنے اور انہیں کوہی طور پر لے گئے جہاں پر انہیں کسی جرم کی وجہ سے بطور عذاب ہلاک کر دیا گیا جس پر حضرت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو آیات میں ذکر ہے پھر بنی اسرائیل کے یہ ستّر آدمی کون تھے اور کس جرم کی وجہ سے ہلاک کیا گئے اس میں مفسرین کا اختلاف ہے ایک رائے یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کے احکام انہیں سنائے تو انہوں نے کہا ہم کیسے یقین کر لیں کہ یہ کتاب واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ تعالی کی طرف سے ہی نازل شدہ ہے ہم کیسے یقین کر لیں کہ یہ کتاب واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نازل شدہ ہے ہم تو جب تک خود اللہ تعالیٰ کو کلام کرتے ہوئے نہ سن لیں اسے نہیں مانیں گے چنانچہ انہوں نے ستر برگزیدہ آدمیوں کا انتخاب کیا اور انہیں کوہ طور پر لے گئے وہاں اللہ تعالیٰ حضرت علیہ سلام سے ہم کلام ہوا جسے ان لوگوں نے بھی سنا لیکن وہاں انہوں نے ایک نیا مطالبہ کر دیا کہ ہم تو جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیں گے ایمان نہیں لائیں گے دوسری رائے یہ ہے کہ یہ ستر آدمی وہ ہیں جو پوری قوم کی طرف سے بچھڑے یا بچھڑے کی عبادت کے جرم عظیم کی توبہ اور معذرت کے لیے کوہ طور پر لے جائے گئے تھے اور وہاں جا کر انہوں نے اللہ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تیسری رائے یہ ہے کہ یہ ستر آدمی وہ ہیں کہ جنہوں نے بنی اسرائیل کو بچھڑے کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا لیکن انہیں اس سے منع نہیں کیا ایک چوتھی رائے یہ ہے کہ یہ ستر آدمی وہ ہیں جنہیں اللہ کے حکم سے کوہ طور پر لے جانے کے لیے چنا گیا تھا وہاں جا کر انہوں نے اللہ سے دعائیں کیں جن میں ایک دعا یہ بھی تھی کہ یا اللہ ہمیں تو وہ کچھ عطا فرما جو اس سے قبل تو نے کسی کو عطا نہیں کیا اور نہ آئندہ وہ کسی کو عطا کرنا اللہ تعالیٰ کو یہ دعا پسند نہیں آئی جس پر وہ زلزلے کے ذریعے سے ہلاک کر دیے گئے زیادہ مفسرین دوسری رائے کے قائل ہیں اور اسے انہوں نے وہی واقعہ قرار دیا ہے جس کا ذکر سورہ بکرا آیت نمبر چھپن میں آیا ہے جہاں ان پر ساعقہ مطلب بجلی کی کڑک سے موت وارد ہونے کا ذکر ہے اور یہاں رج فتون مطلب زلزلے سے موت کا ذکر ہے اس کی توجیح میں کہا گیا ہے کہ ممکن ہے دونوں ہی عذاب آئے ہوں اوپر سے بجلی کی کڑک اور نیچے سے زلزلہ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا و التجا کے بعد کہ اگر ان کو ہلاک ہی کرنا تھا تو اس سے قبل اس وقت ہلاک کرتا جب یہ بچڑے کی عبادت میں مصروف تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کر دیا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ به من اشاء وسعت كل شيء يتقون هم يؤمنون اور تمہارے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائی لکھ دی لکھ دے بے شک ہم نے تیرے ہی طرف رجوع کیا ہے اللہ نے کہا میں جسے چاہتا ہوں اپنا عذاب پہنچاتا ہوں اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے چنانچہ جلد ہی میں اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگار ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور ان کے لیے بھی جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں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 ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أوزل معه أولئك هم المفلحون يعني وہ لوگ جو اس رسول امی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں جس کا ذکر وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا پاتے ہیں وہ انہیں اچھے کاموں کا حکم دیتا ہے اور انہیں برے کاموں سے روکتا ہے اور وہ ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے اور ان پر ناپاک چیزیں حرام ٹھہراتا ہے اور ان پر سے اور ان پر سے ان کے بوجھ اور وہ توق اتارتا ہے جو ان پر تھے چنانچہ جو لوگ اس پر ایمان لائے اور انہوں نے اس کی تعظیم کی اور اس کی مدد کی اور اس نور ہدایت کی پیروی کی اور اس پر نازل کیا گیا اور اس نور ہدایت کی پیروی کی جو اس پر نازل کیا گیا وہی فلاح پانے والے ہیں چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف یعنی توبہ کرتے ہیں پھر یہ اس کی وسعت رحمت ہی ہے کہ دنیا میں صالح و فاسق اور مومن و کافر دونوں ہی اس کی رحمت سے فیض یاب ہو رہے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سو حصے ہیں یہ اس کی رحمت کا ایک حصہ ہے کہ جس سے مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی اور وحشی جانور اپنے بچوں پر شفقت کرتے ہیں اور اس نے اپنی رحمت کے ننانوے حصے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں بھوان صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار سات سو باون اور سنن ابن ماجہ حدیث نمبر چار ہزار دو سو تریانوے پھر یہ آیت بھی اس عمر کی وضاحت کے لیے نص قطعی کی حیثیت رکھتی ہے کہ رسالت محمدیہ پر ایمان لائے بغیر نجات اخروی ممکن نہیں اور ایمان وہی معتبر ہے جس کی تفصیلات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں اس آیت سے بھی تصور وحدت ادیان کی جڑ کٹ جاتی ہے پھر معروف وہ ہے جسے شریعت نے اچھا اور منکر وہ ہے جسے شریعت نے برا قرار دیا ہے پھر یہ بوجھ اور توق وہی ہیں یا وہ ہیں جو پچھلی شریعت میں تھے مثلا نفس کے بدلے نفس کا قتل ضروری تھا دیت یا معافی نہیں تھی یا جس کپڑے کو نجاست لگ جائے اس کا قطع کرنا ضروری تھا شریعت اسلامیہ نے اسے صرف دھونے کا حکم دیا جس طرح کساس میں دیت اور معافی کی بھی اجازت دی اس طرح دیگر احکام میں بھی آسانی ہے آپ نے فرمایا ہے کہ مجھے آسان دین حنیفی کے ساتھ بیجا بھیجا گیا ہے بھوال مسند احمد پانچویں جلد صفحہ نمبر 266 لیکن افسوس اس امت نے اپنے طور پر رسوم و رواج کے بہت سے بوجھ اپنے اوپر لاد لیے ہیں اور جاہلیت کے طوق زیب گلو کر لیے ہیں جن سے شادی اور مرگ دونوں عذاب بن گئے ہیں ہداہ اللہ تعالیٰ پھر ان آخری الفاظ سے بھی یہی بات واضح ہوتی ہے کہ کامیاب وہی لوگ ہیں یا کامیاب وہی لوگ ہوں گے جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اور ان کی پیروی کرنے والے ہوں گے جو رسارت محمدیہ پر ایمان نہیں لائیں گے وہ کامیاب نہیں خاسر اور ناکام ہوں گے علاوہ ازئیں کامیابی سے مراد بھی آخرت کی کامیابی ہے یہ ممکن ہے کہ کوئی قوم رسالت محمدیہ پر ایمان نہ رکھتی ہو اور اسے دنیاوی خوشحالی و فراوانی حاصل ہو جس طرح اس وقت مغربی اور یورپی اور دیگر بعض قوموں کا حال ہے کہ وہ عیسائی یا یہودی یا کافر و مشرک ہونے کے باوجود مادی ترقی اور خوشحالی میں ممتاز ہیں لیکن ان کی یہ ترقی عارضی و بطور امتحان و استدراج ہے یہ ان کی اخروی کامیابی کی ضمانت یا علامت نہیں اسی طرح و تبعی نورما سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ المائدہ کی آیت نمبر پندرہ میں نور سے مراد قرآن مجید ہی ہے جیسا کہ وہاں بھی وضاحت کی گئی تھی کیونکہ جو نور آپ کے ساتھ نازل کیا گیا ہے وہ قرآن مجید ہی ہے اس لیے اس نور سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد نہیں ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہدایت کے لحاظ سے آپ کی صفات میں ایک صفت نور بھی ہے جس سے کفر و شرک کی تاریکیاں دور ہوئیں لیکن اس سے آپ کا نور من نور اللہ ہونا ثابت نہیں ہو سکتا جس طرح اہل بدت یہ ثابت کرتے ہیں اہل بدت کا یہ عقیدہ عیسائیوں کے عقیدے ابنیت مسیح کے مشابہ اور اسی طرح باطل ہے نعوذ باللہ اللہ مزید دیکھیے مزید دیکھیے سرمایہ نمبر پندرہ کا حاشیہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا لا اله الا هو يحيي ويميت فامنو بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون كهديجيه اي لوگوں بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں جس کے پاس آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ زندہ کرتا اور مارتا ہے لہذا تم اللہ پر اور اس کے رسول امی نبی پر ایمان لاؤ جو خود بھی اللہ اور اس کے تمام کلمات پر ایمان لاتا ہے اور تم اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ پاؤن اور موسا کی قوم میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں اور اسی حق کے ساتھ عدل کرتے ہیں <سلام> وظلل عليهم الغمام وانزل عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون اور ہم نے ان بنی اسرائیل کو 12 قبیلوں کے لحاظ سے 12 گروہوں میں بانٹ دیا تھا اور جب موسی کی قوم نے اس سے پانی مانگا تو ہم نے اس کی طرف وہی کی کہ تو اپنا عصا اس پتھر پر مار اس نے مارا تو اس پتھر سے بارہ چشمے پھوٹ نکلے تب ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ جان لیا اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا اور ہم نے ان پر من اور سلوہ نازل کیا اور کہا جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں ان میں سے کھاؤ اور اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا تو ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنے آپ ہی پر ظلم کرتے رہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف یہ آیت بھی رسالت محمدیہ کی عالمگیر رسالت کے اس بات میں بالکل واضح ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے کائنات کے انسانوں میں سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں یوں آپ پوری بنی نوع انسانی کے راہ نما اور رسول ہیں اب نجات اور ہدایت نہ عیسائیت میں ہے نہ یہودیت میں نہ کسی اور مذہب میں نجات اور ہدایت اگر ہے تو صرف اسلام کے اپنانے اور اسے اور اسے ہی اختیار کرنے میں ہے اس آیت میں اور اس سے پہلے آیت میں بھی آپ کو ان الامی کہا گیا ہے ان نبی کہا گیا ہے یہ آپ کی ایک خاص صفت ہے امی کے معنی ہے ان پڑھ یعنی آپ نے کسی استاذ کے سامنے زنوائے تلمز نہیں کی نہیں کیے کسی سے کسی قسم کی تعلیم حاصل نہیں کی لیکن اس کے باوجود آپ نے جو قرآن کریم پیش کیا اس کے اعجاز و بلاغت کے سامنے دنیا بھر کے فسحا و بلغا عاجز آ گئے اور آپ نے جو تعلیمات پیش کیے یقین ان کی صداقت و حقانیت کی ایک دنیا معترف ہے جو اس بات کی دلیل ہے کیا واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں اور یہ قرآن اللہ کا کلام ہے ورنہ ایک امی نہ ایسا قرآن پیش کر سکتا ہے اور نہ ایسی تعلیمات بیان کر سکتا ہے جو عدل و انصاف کا بہترین نمونہ اور انسانیت کی فلاح و کامرانی کے لیے نہ گریز ہیں انہیں اپنائی اتنے انہیں انہیں اپنائے بغیر دنیا حقیقی امن و سکون اور راحت و وافیت سے ہمکنار نہیں ہو سکتی پھر اس سے مراد وہی چند لوگ ہیں جو مسلمان ہو گئے تھے عبداللہ بن سلام وغیرہ رضی اللہ عنہ پھر اسباط صبت کی جمع ہے جس کے ایک معنی اولاد کی اولاد ہیں جبکہ یہاں اسبات قبائل کے معنی میں ہیں یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹوں سے بارہ قبیلے معرض وجود میں آئے یعنی حضرت یقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹوں سے بارہ قبیلے معرض وجود میں آئے ہر قبیلے پر اللہ تعالیٰ نے ایک ایک نقیب مطلب نگران مقرر فرما دیا اباسن عشر و نقیب یہاں اللہ تعالیٰ ان بارہ قبیلوں کے بعض صفات میں ایک دوسرے سے ممتاز ہونے کی بنا پر ان کے الگ الگ گروہ ہونے کو بطور امتنان کے ذکر فرما رہا ہے وصلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين